الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مدلنا ومن يضلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان بجيل بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون محترم سامحين نوجوان ساتيو ديني هايو یہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اللہ رب العالمین نے صحت اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمایا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ یہ ماہ ہم سب لوگوں کا مکمل ہو اور اس مہینے میں اللہ تعالی و تعالیٰ نے جو اپنے فضل و کرم کا وعدہ کیا ہے ہم تمام سامعین کو اس کا مستحق بنائے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان نے روزہ فرض قرار دیا یادین تیبار کم الم کما کتبار الدین قبر کم لم تک اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی نے روزہ فرض قرار دیا اور اسی رمضان کے اندر اللہ رب العالمی نے قرآن پاک نازل کیا شاہ رمدان الذي ام ضلع سے قرآن بدل نات من البداء والفرقان لوگوں رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جو لوحق اور باطل کے درمیان تفریح کرنے والا ہے اور یہی قرآن جو ہے الناس پوری کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی بڑی قوت اور بڑی طاقت رکھی ہے قرآن پاک سے جو لوگ جڑتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے قرآن دیا ان کے مقام و مرتبے کو قرآن کے ذریعے اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لکد انجل نا ارحی کم بکرا لکد نہ الکتاب ہے لوگوں ہم نے تمہارے طرف یہ کتاب نازر کی ہے اور از کتاب ہے کیا وفی ہے ذکر اور اس کے اندر تمہاری عزت ہے رب نے اعلان فرمایا کہ وہ امنح وَلِقَوْمِكَ اللہ <شَلُون> کا اے قومی کا ہم نے قرآن تمہیں دیا ہے اور اسی قرآن ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں سربلندی اور عروج عطا کرے گا وہ امنح لدی وَلِقَوْمِكَ یہ آپ اور آپ کی امت اور قوم کے لیے عزت اور شرب کا ذریعہ ہے قوق قوت اور طاقت کا یہ سبب ہے وہ سعودت <شَلُون> اور قیامت کے دن تم لوگوں سے پوچھا جائے گا اس قرآن کو کتنا پڑھا قرآن کو کتنا سیکھا اور قرآن کو تم نے کتنا عمل کیا وطلوم قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں قرآن پاک کی بڑی کثرت سے تلاوت کیا اور تلاوت کرنے کی رغبت دلایا کرتی تھی اسی لیے نبی علیہ السلاطان کے ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کے روایت رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر کے آخری تاریخ تک برابر ہبر امین آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور تمام ساری راتیں فض ادار سہول اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے اے نبی رہ کے پاس یہ جبرائیل امین پورے مہینے ب جو آمد و رفت تھی یہ شیو تلاوت قرآن اور قرآن کا دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اس سے پتا چل گیا کہ ماہ رمضان کے بہترین اعمال میں سے ایک سب سے بڑا عمل روزے کے بعد دوستو تلاوت قرآن کرنا اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھنا اس پر غور و فکر کرنا اس کو سمجھنا اور اس کے جڑے رہنا یہ بہترین آماد میں سے ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے اور قرآن دونوں کو روزے دار کے لیے صفاعت کا ذریعہ بنانا ہے نبی علیہ اللہ نے شاف فرمایا قیامت کے اچھے دن روزہ سفارش کرے گا اور کہہ گئے منت ہوں انساوات بن اے اللہ میں اس بندے کا روزہ ہوں میں رمضان میں روزے کے دنوں میں دن بھر اس کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا نی تھی اللہ میری شفاس کے حق میں قبول کر لے اس کے بعد فوراً قرآن کہتا ہے اللہ کہنا میں آپ کی کتاب ہوں انی منع نو میں بھی لے میں اس بندے کو رات میں سونے اور آرام کرنے سے منع کر رکھا تھا ہماری سلاوت کرتا تھا ہمیں پڑھتا تھا ہمارا مطالعہ کرتا تھا غور و فکر کرتا تھا اور میں اس کو رات میں آرام کرنے سے روک رکھا تھا نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے نبی علیہ رہی سدافانے ہیں روزے نے اور قرآن نے جب دونوں نے سفارش کیا فاض الفان تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی صفات کو قبول کر لیا نبی علیہ اللہ سامنے نے شاخ نمایا علاوت قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اے رو من کرا حرفا من کتاب اللہ و حسنا حسنات لا عقور وسلام ہر پُر وڑا کن کون علی علی ہر پور غلام ان ہر پور و میم ان ہر اے لوگوں جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دسنے کیا دیتے ہیں پھر آپ نے احساس روایا علی فلام ایک حرف نہیں ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام دوسرا حرف ہے اور میم جو ہے تیسرا حرف ہے اس طرح سے آپ نے سنوایا علی فن ہر پن و لام ان ہر پُن امین اگر کوئی انسان صرف علیف لام میم پڑھا تو ان تین حرف آئے ہوئے ہیں تین حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو تیس نیکیاں دیا کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ عرہ صاحب نے من کارا من احب من سر من سر رہو صبح اللہ و رسولہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور رسول سے محبت کرے اور ایسی محبت کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے من سر رہو او حب اللہ ہمارا جو چاہتا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بنے رسول کا بھی محبوب بنے یا اللہ بھی اپنا اللہ تعالی سے محبت کرے اور رسول سے بھی محبت کرے عارف میں صاف اسے چاہیے کہ قرآن کھول کر کے دیکھ کر کے قرآن پڑھے اس حدیث کے اندر نبی علیہ سراس نام نے سلامت قرآن کی فضیلت بیان کیا ہے لیکن خاص طور سے جو قرآن کھول کر کے دیکھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں ان کی بڑی عظیم ترین فضیلت بیان کی جو انسان اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو کھول کر کے اور دیکھ کر کے ڈر کے اس کو زبانی یاد ہے لیکن اگر وہ دیکھ کر کے تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کی محبت اسے قرآن کی تلاوت کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ زبانی قرآن کرتے ہیں صرف آپ کی زبان عمل کر رہی ہے لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھیں گے آپ کی زبان بھی عمل کر رہی ہے اور آپ کی آنکھیں بھی برابر قرآن پاک ایک ایک حرف کو دیکھ رہی ہیں یہ دیکھنے کی برکت سے انسان کی توجہ قرآن پر مربوط رہتی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے میرے بھائیوں قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت نادل کرتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ببن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نوراخ کا وقت ہے قرآن صورت البقرا کی تلاوت کر رہے تھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں سورت البقرا کی تلاوت کر رہے تھے اچانک ان کا گھوڑا جو ہے اچھلنے لگا گریب ہی میں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا انہوں نے سوچا کہیں میں ایسے پڑھتا رہا تو ممکن ہے کہ گھوڑا اچھل کود کر رہا ہے کوئی اس کا, اس کا, اس کا پیر ہمارے بچے کے سینے یا بدن پر آ جائے تو بچے کو نقصان پہنچے گا اس لیے خاموش ہو گئے کہتے پر سکت سخت جیسے میں خاموش ہو گیا گھوڑا بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا پھر گھوڑا اچھلنے لگتا ہے تین مرتبہ ایسے میں نے کیا جب میں پڑھتا ہوں تو گھوڑا اچھلنے لگتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہوں تو گھوڑا اپنی جگہ پر سکون کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں آخرکار میں نے نماز ہلکی کی شراب پھیرنے کے بعد میں نے اپنے گھر میں جائزہ لیا کہ شاید کوئی جانور آیا ہوگا سانپ بکشو صاحب جس کی بنا پر ہمارا گھوڑا بگڑ رہا تھا کہتے ہیں گھر میں کوئی چیز نظر نہ آئی باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بہترین قسم کا لائٹوں سے سجا سجایا محل مرآم کی طرح اٹھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا نماز فجر پڑھنے کے بعد میں نے نبی علیہ سب آب کو آ کر کے بتایا یا رسول اللہ آج تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور ایسے میں نے دیکھا گھر میں کوئی چیز نظر نہ آئی میں باہر نکل کر کے دیکھا تو بہترین قسم کا محل لائٹیں سجا سجانا ہمارے گھر کے سامنے ہمارے نگاہیں نگاہوں سے جلد ہو گیا آپس پڑے اور دھئی اقرا ہو دیر اقرا ہو دیر سیر تم برابر تلاوت قرآن کا اپنے گھر میں جاری رکھنا خبرہ کر کے بند نہیں کرنا تین مسا فرمایا اس طرح یہاں ہو گئی حضائی، اے حضائی، یہ سلسلہ جاری رکھو اپنے گھر میں رات کو تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رکھنا ختم نہ کرنا تین متا آپ نے فرمایا اور پھر پوشا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی آ فرمایا سنو تل کل منائی کسور دنت لے لشا، کا تم سلاوت قرآن جب اچھے انداز سے کر رہے تھے تو تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں رحمتوں کے فرشتوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا میرے بھائیوں یہ اللہ کی رحمت کے نبول کا بڑا سبب ہے کہ رات کو آپ قرآن کے تلاوت کریں ذرا ٹی وی بند کر دیں اے فلمیں دیکھنا میں دیکھنا, دیکھنا بند کریں اور آپ موبائل پر جو بڑے مشکو رہتے واٹس اپ پر اسی کو کھول کر اپنا وقت ضائع نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو ساری رات گزر جائے اور رحمت کے رحمتوں سے آپ محروم رہیں آ فرمایا یا اللہ کی قسم ہوشرت دل کبھی منا اکتنت سوتی اور رحمت کے فرشتے تھے رب کی حدان اور رحمت لے کر کے تمہارے یہاں آئے ہوئے تھے اور تم نے گلتی تھی لاراشمنا سوئند رو نئے لیا اگر تم تنا قرآن بند نہ کیے ہوتے تو صبح پورے مدینے کے لوگ تمہارے گھر کے اوپر ان رحمت کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے بیچ لے تھے لیکن تم نے شراوت قرآن بند کر دیا اور رحمت کے فرشتے واپس چلے گئے اس لیے میرے بھائیوں آج قدم قدم پر ہم رحمت کے مقصد کے بخشش کے اللہ تعالی کی طرح سے برکتوں کے محتاج ہیں اپنے گھروں کو خاص طور سے رات کو صبح شام سراوت قرآن سے آواز کرو تاکہ ہر قسم کی رحمتیں رحمتیں ہم پر نادر ہوں اکول و کولیہ آواز تک فراہ بالکلات ہو گئی رہی الحمد اللہ وقفا وسلم واضح الصطفیٰ اماد میرے بھائی پلاؤ قرآن کے جہاں بڑے فوائد ہیں انہی میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے ہمیشہ سے قرآن کے ذریعے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے آپ کا دل نرم ہوتا ہے اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے آبادہ ہوتا ہے آپ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جس کے سننے کے بعد رب العالمین نے اعلان فرمایا ہم تمہارے ایمان کو زیادہ کر دیں گے کوئی دا تھی آیا تو سادہ اے ہمارے ایمان والے بندے جو ہیں ان اگر تلاوت قرآن کریں اور ان کو تلاوت قرآن سنائی جاتی ہے ہے سنایا جائے اور یہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو سادہ ایمان ان کے ایمان کو ان کا ایمان بہ جایا کرتا ہے انسان جب قرآن کی آتے پڑھے گا قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن کا متحنہ کرے گا تو ہمیشہ اس کا ایمان بڑھتا رہے گا اور ایمان جتنا آپ کا مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی آپ کے درست ہوتے اسی لیے رب الرایا ایمان جب ان کا بڑھتا ہے تو یہ نیک آمار کرتے ہیں تب شریر شور ارب ہو جلوت ہو جب یہ قرآن ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی برکت سے ان کے دل کو اللہ نرم کیا ان کا ایمان بڑھ گیا ایمان تازہ ہوا پھر یہ ایمان کی سادگی انہیں اللہ تعالی کے احکام پر اللہ کی عبادت پر آمادہ کر دیتی ہے اسی لیے ہمیشہ تلاوت قرآن سے اپنے گھر کو آباد کریں اگر ہم نے تلاوت قرآن نہ کیا میرے بھائیو تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور آج ہم لوگوں نے تناوت قرآن چھوڑ دیا تو آج دل اتنا سخت ہو گیا کہ انسان رمضان میں روگا بھی رکھ لیتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ذرا سوچو کی ہیں انسان سرما حدوری ہے لوگوں کے دباؤ میں روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نماز نہیں پڑھتا یہ تمیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت قرآن کی تو فکر فرمائے ارشاد فرمایا کے جو بندے تناوت قرآن میں پڑھنے میں پڑھانے میں عمل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقام ان فرشتوں کا دیا کرتا ہے جو بڑے اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم رمضان میں روزے کے ساتھ تراوی کے ساتھ تلاوت قرآن کی تو نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے ہم لوگ ایک ایسے ملک میں زندگی گزارتے ہیں جہاں کی حکومت الحمدللہ قرآن کے پہانی قرآن کے سنانی اسانی چھوٹے بڑے مرد عورت سب کے لیے الحمدللہ اس نے موسہ قائم کیا ہے برابر ہر مسجد کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے جس سے ہمارے ملکوں میں جو اپنے ملکوں میں ہم دیکھ نہیں سکتے یہاں الحمدللہ بڑی بڑی مسجدوں کے اندر پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں یہاں قرآن کا مدد آتا ہے حکومت کی طرف سے آپ تعلیم دیتا ہے بچوں کو مردوں کو عورتوں کو عورتوں کے لیے عورتیں ہیں اور مردوں کے لیے مرد ہیں لیکن ہمیں گھریلو کام کاج سے فرصت نہیں اس لیے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے آپ ذرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں مسجدوں میں اپنے بچوں کو بھیج کر کے اپنی عورتوں کو بھیج کر کے یا خود جا کر کے ذرا قرآن سیکھیں اور سکھائیں اسی طرح سے الحمدللہ حکومت نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے آپ جہاں بھی عمارات میں آپ کو تلاوت قرآن ریڈیو کے ذریعے باقاعدہ ٹی وی چینل اور ریڈیو چینل قرآن کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں آپ کو چاہیے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اگر چلتے پھرتے بھی آپ سننا چاہیں تو اللہ للہ حکومت نے اس کا انتظام کیا ہے اس لیے تلاوت قرآن میں ذرہ برابر کو تاہینہ کریں آپ نے ساس میں اگر تلاوت قرآن تم قرآن کی طرح کرو تلاوت قرآن سے دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور ایمان عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے عالمین ہم نے جو بیمار ہے سفارت کو عطا فرما جو پریشان ہاتھ ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے ارحال عالمین جو مقلوط ان کے قرض کو ادا کرا دے جو گولے بھٹکے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر لگا دے ارحال عالمین جس ملک میں ہم ہیں وہاں کے رئیس سدولہ اور ان کے ساتھیوں کو امن و امان اور سربراہ و آفت سے محسوس کر لے اور خاص ہاں طور سے جس شہر کے اندر ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان الکاسمی دہو اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بڑا ہر مفید مصیبت ہر آفت سے بچا لے اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت اور ملت کا کام اور وطن کا فائدہ ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت اور امت اور ملت کا نقصان ہو کام اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہو لہٰال مین جس دنیا کے اندر جہاں بھی مسلم ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کے جان ان کے مال ان کی عزت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اور خاص طور سے لہٰ ہماری وہ اتحادی فوج جو باطل کے مقابلے میں کھڑی ہے اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے میں ان کی نسر اور مدد فرما ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو اس اتحاد کو امت مسلمہ کے اور ملکوں کو اللہ تعالیٰ اس میں مل کر کے اتحاد قائم کرنے کی تو فکر سے فرما باصل کو اللہ تعالیٰ حق کو اللہ تعالیٰ غالب کردے اللہ فرمین والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ امرسان بالعدل عیسان عید القربہ سہ شا بل من کرے بل بجے یہ رم لال رکم تد ترون ود کرا حد کور کم ود